بسم الله الرحمن الرحيم بعد فاعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم والسلام عليك يا الله وعلى اليك واصحابك الله والسلام عليك نبي الله وعلى الله تمزي شريف حدیث نمبر تین سید المبلغین سو ستاسی صلی اللہ تعالی علیہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اسے نماز پڑھی پھر وہ دعا مانگنے لگا اللہ, مغفر لي اللہ عز و رحم اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما رسول اللہ صلی اللہ تعالی ولی وسلم نے ارشاد فرمایا عجل اے نمازی تو نے جلدی کیلیہ سم جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے اور پھر مجھ پر دودھ پاک پڑھ پھر اس کے بعد دعا عام مانگ راضی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی پھر فارغ ہو کر اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور حضور علیہ صلاح اسلام پر درود پاک پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ائل تو جب اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی جب بھی دعا مانگے اللہ کی حمد الحمد اللہ رب المینسلسلام علیہ درود پاک اب دعا کریں انشاءاللہ مولا اللہ مول تعالیٰ کی قبول ہوگی ماہ رمضان مبارک برکتوں رحمتوں کی کان لیے کرم فرما کیا بات ہے رمضان کی روزے کے تین درجے میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرتا ہوں روزہ کیا ہے لغوی معنی ہے رکنا اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جمعہ سے رکے یہ روزہ ہے ٹھیک ہے مگر روزے کے تین درجے امیر علیہ سمت نے فیضان رمضان جو کہ بہت پیاری کتاب ہے رمضان کے فضائل و مسائل سے مالا مال اس میں لکھیں ایک عوام کا روزہ ہے ایک خواص کا روزہ ایک حس الخواص کا روزہ ہے عوام کا روزہ وہی ہے کہ صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کھانے پینے سے فارغ ہو جانا اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے جماع سے رکے رہنا یہ عوام کا روزہ ہے کچھ خواص کے روزے خواص کا روزہ کیا ہے کھانے پینے سے جمعہ سے رکنے کے ساتھ ساتھ سارے آزائے بدن کو برائیوں سے روکنا یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے اور خاص الخاص اخص الخواص لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ سارے کاموں سے رک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ ہے اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے اب ہمارے بھائی جو ہیں اور بہت سے مدنی چینل کے ناظیرات وہ بھی بعد میں سمجھتے ہوں گے کہ روزہ رکھا ہم نے کھایا پیا نہیں وہ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظیرات اپنے آزائے بدن کو بھی ہم نے روزے کا پابند کرنا ہے کشول محجوب میں مشہور صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے روکے رہنے کی بہت سی شرطیں ہیں میدے کو کھانے پینے سے روکے رکھے آنکھ کو شہوانی یعنی گناہوں بڑی بری نظر سے روکے کان کو قیمت سے روکے زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکے جسم کو اپنے بدن کو اپنی باڈی کو اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت سے روکے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا اب بھوکا پیاسا رہنا ہی بہادری نہیں ہے بلکہ ہر اس فیل سے بچنا ہے حالت روزہ میں بالخصوص حالت روزہ کے علاوہ بھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو شریعت کے خلاف ہے مگر یاد رکھیے فقی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا مگر ایسے روزے دار کو روزے کی روحانی کیفیتوں سرور کیسے حاصل ہوگا تو کاش ہم سارے ارضائے بدن کے ساتھ روزہ دار ہو جائیں اور یہ روزہ صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی ہونا چاہیے سارے آزائے بدن کا روزہ آنکھ کا روزہ کیا ہو آنکھ کا روزہ یہ ہو کہ آنکھ جب اٹھے جائز کاموں کی طرف اٹھے آنکھ دیکھے مسجد کو دیکھے مزارات اولیاء کو دیکھے کابے کو دیکھے گمت خضراء کو دیکھے علما علیہ سنت کو دیکھے مشائق عل سنت کو دیکھے یاد رکھیں اولاما کو دیکھنا بھی ثواب ہے اللہ تعالی کے نیک بندوں کا آنکھ دیدار کرے سبحان اللہ مکہ مدینے کی گلیاں ہماری آنکھیں دیکھیں مدینے کے درو دیوار دیکھے گمد و مینار دیکھے مدینے کے سہرا گلزار دیکھے سنہری جالیوں کے انوار دیکھے جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھے اور آنکھ کیا نہ دیکھے فلم نہ دیکھے ڈرامہ نہ دیکھے نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھے شہوت کے ساتھ امردوں کو نہ دیکھے کسی کا کھلا و فطر نہ دیکھے بلا ضرورت اپنا کھلا و فطر بھی نہ دیکھے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے ریچھ بندر کا ناچ نہ دیکھے یاد رکھیں ریچھ بندر کو نچانا ان کا ناچ دیکھنا دونوں نہ جائز کرکٹ کبڈی فٹ بال ہاکی تاش شطرنج ویڈیو گیم ٹیبل ارے کن کاموں میں لگ گئے بھائی روزہ اللہ رسول کی یاد کرو بھائی کسی کا خط تحریر بھی بغیر اجازت ہماری آنکھ نہ دیکھے تو یاد رکھیے آنکھیں جنا کرتی ہیں جی ہاں میرے عقلی صلاحت اسلام نے فرمایا آنکھیں بھی جنا کرتی ہیں آنکھوں کا جنا کیا ہے بدنگاہی اور آنکھوں کے جنا کے عذابات استقفر اللہ جو اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی تو بس اللہ تو آنکھوں کا روزہ ہو ہمارے کان کا بھی روزہ ہو کان کا روزہ کس طرح ہو کہ جائز باتیں سنیں کلاوت سنیں ناچ سنیں سنو بھرے بھلے بیا سنیں مدنی چینل دیکھیں بھی سنیں بھی آنکھ کا بھی روزہ اور کان کا بھی روزہ اور سبحان اللہ خقوب علمت ہی حاصل کریں خالی روزہ تو رکھ لیا بھائی اس کے فضائل و مسائل بھی تو معلوم ہو ہم کو ہمارے کان ازان سنیں سبحان اللہ اقامت سنیں سن کر جواب دیں گے ہر کلمے کے بدلے میں مسلمان مردوں کو دو لاکھ نیکیوں کا سوا ملتا ہے اسلامی بہنوں کو ایک, ایک لاکھ کا یہ کان ڈھول باجے موسیقی نہ سنے گانے باجے فضول فوش لطیفے نہ سنے غیبت نہ سنے چغلی نہ سنے کسی کی نہ سنے کسی کی باتیں جو چھپ کر کر رہے ہیں کان لگا کر ان کی باتیں نہ سنیں کہ اس کی وعید پیارے اکالی سلات اسلام نے سنائی جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگلا و شیشا ڈالا جائے گا استطفر اللہ استقفر اللہ استقفراللہ ہماری زبان کا بھی روزہ آؤ ہم زبان سے تلاوت کریں ذکر و درود کا ورد کریں ناشری پڑھیں درس دیں سنت دوبارہ بیان کریں نیکی کی دعوت دیں گالی نہ دیں چھوڑ نہ بولیں غیبت نہ کریں چغلی نہ کریں اللہ کی پناہ اور زبان کی بے احتیاطی اللہ لا یہ تو بہت ہی تباہ کار ہے سنیے مدین چینل کے ناظرین بھی اور مدین چینل کی نازیرات بھی عبرت کی بات ہے میرے آقا علیہ اکاسلاسلام نے صحابہ کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا فرمایا جب تک اجازت نہ دوں کو روزہ افطار نہ کرے لوگوں نے روزہ رکھا شام ہوئی صحابہ ایک ایک کر کے حاضر ہوتے رہے اور اکالی سلاط وسلام سے عرض کرتے رہے آپ اجازت دیتے رہے یہاں تک کہ ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کی میرے گھر والوں میں سے دو نوجوان لڑکیاں ہیں انہوں نے روزہ رکھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے شرماتی ہیں انہیں اجازت دیجئے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ پاک پھیر لیا انہوں نے دوبارہ عرض کی تو پھر چہرہ انور پھیر لیا تیسری بار عرض کی تو غیب دان نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا وہ کیسی روزہ دار ہیں سارا دن تو لوگوں کا گوشت کھاتی رہی جاؤ ان دونوں کو حکم دو اگر روزہ دار ہیں تو کہہ کریں الٹی کریں وہ میٹنگ کریں صحابی ان لڑکیوں کے پاس تشریف لائے انہیں فرمان شاہد سنایا ان لڑکیوں نے قے کی تو کیسے خون اور چھچڑے نکلے آ کر عرض کی تو پیارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی اللہ کے پناہ اللہ کی پناہ غیبت کی تباہ کاریاں جو ہیں یہ بس اللہ کے پناہ اللہ اسے بچائے یہ کتاب مقتبۃ المدینہ کی امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی آپ پڑھیں نا اٹھارہ سو مثالیں غیبت کی اس میں اب روزہ تو رکھ لیا اب بیٹھ کر اللہ کی بندی ہو. کیوں تیری میری میں لگے ہوئے ہو کیوں غیبتیں چغلیاں اور روزے کو برباد کر رہے ہیں تو زبان کا بھی روزہ ہو اور اللہ ہمیں ہر عزو کا روزہ نصیب فرمائے سرتا پا ہو روزے سے ہو ہم ہاتھوں کا بھی روزہ ہو ہمارے ہاتھ جو ہیں طہارت کے ساتھ قرآن اٹھائیں نیک لوگوں سے ہم ہاتھ ملائیں اور پاؤں کا بھی روزہ ہو ہمارے پاؤں جو ہیں نیک کاموں کی طرف اٹھیں مکے کی طرف اٹھیں مدینے کی, کی طرف اٹھیں کعبے کی طرف چلنے کے لیے اٹھے مزارت اولیا کی طرف چلنے کے لیے اٹھیں علماء اور نیک لوگوں کی زیارت ہو چلنے کے لیے اٹھے سنو قبر اجتماع کی طرف چلنے کے لیے ہمارے پاؤں چلیں کاش مسجدوں کی طرف چلیں یہ چلنا بےکار ہے سواب تو کاش ہم ایسے روزہ دار بن جائیں کہ ہم سارے اعضائے بدن کے ساتھ روزہ دار ہوں عوام کا روزہ کیا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سے کھانے پینے اور جمعہ وغیرہ سے رکنے جمعہ سے رکنے کا نام ہے روزہ اور حواص کا روزہ کیا ہے کہ وہ اپنے عضائے بدن کو بھی گنا روکتے اور حص الخواس کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی روکیں جمعہ سے بھی رکیں گناؤں سے بھی رکیں اور ہر وہ کام جو اللہ سے غافل کرے سب سے روکتے اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے اور خوب عبادتیں اور ریاضتیں کر کے تراوی پڑھ کے تلاوت کر کے اور آزا کو گناہوں سے بچا کر سارے آزائے بدن کا روزہ رکھ کر ہم رمضان گزاریں کاش مرحبا مرحبا مر کی آمد مرحبا شابا کی آمد مرحبا شابا کی آمد مرحبا, مرحبا بے خدر کی آمد مر ہابا کی آمد مر ہابہ ہو مر ہابہ ہو مر اللہ نے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے